بعض حضرات رمضان میں ایشا کی نماز با جماعت جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں جبکہ تراوی امام کے پیچھے ادا کرنے کی بجائے پیچھے جا کر اپنی انفرادی ادا کرتے ہیں یہ کیسا ہے یہ خلاف سنت ہے ہمارے بہت بڑے محقق اور امام شاہ عبدالحق الحق دہلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسبت امین سننا میں یہ فتوا دیا کہ تراوی میں قرآن مجید کا سننا پورا یہ الگ سنت ہے اور تراوی پڑھنا الگ سنت ہے تو یہ شخص اگر امام کے پیچھے تراوی نہیں پڑے تو اس نے قرآن مجید نہیں سنا قرآن جب نہیں سنا ایک سنت اس کی رہ گئی ایک بار اور جماعت سے بھی محروم ہو گیا مجھے معلوم نہیں وہ کیا آوارض ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ہو رہی ہو تراوی اور پیچھے اپنی نماز پڑھ رہا ہو یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ جیسے امام سے کوئی اس کا پنگا چل رہا ہوگا کوئی جھگڑا چل رہا ہوگا حافظ صاحب سے کوئی یہ ایسے ہی کوئی کیس ہوگا لیکن ایسا عمل ہوتا نہیں اور ایسا جائز بھی نہیں ہے یا کوئی شریک وجہ وہ بیان کرے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہو پھر یہ کہ عوام میں ایسا کرے کہ اسی مسجد میں الگ نماز پڑھ رہا ہے اس سے اور فتنہ ہوگا اگر امام سے کوئی جھگڑا آپ کا چل رہا ہو بل پر اور آپ اس کو پسند نہیں کرتے اس کے پیچھے نماز کوئی اور نماز پڑھیے آپ جا مسجد میں تو فتنا ہوگا کہ سب لوگ حضرات جو ہیں جماعت کے ساتھ پڑھ اور اپنی انفرادی نماز پڑھیں گے یہ صحیح نہیں